حالات پر اور آپ کی سیرت پر بات چل رہی تھی گزشتہ جمعہ اس میں سے کچھ باتیں ہو سکیں اور کچھ رہ گئیں سید بغیر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی سیرت کا آغاز مکی دور میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شروع کی رفاقت سے ہوتا ہے اسلام کا پیغام آنے سے پہلے یعنی وہی آنے سے پہلے بھی سعید بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ آپ کے دوست تھے اور اس دوستی کی بنیاد ظاہر ہے کہ وہ نیکی تھی جو وہ اسلام لانے سے پہلے جو اللہ پاک نے ان کو عطا کی ہوئی تھی انسان اپنے جیسے لوگوں سے ہی یا مناسبت والے لوگوں کے ساتھ دوستی رکھتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کے پورے معاشرے میں سے نبوت سے پہلے کی بات کر اس وقت بھی پورے معاشرے میں سے اپنی رفاقت کے لیے اپنی دوستی کے لیے اپنے سفر اسفار کے لیے اپنے راز و نیاز کے لیے اپنے دل کی باتیں کرنے کے لیے اپنی مصاحبت کے لیے پورے مکہ میں سے جس کو خاص طور پر چنا وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عن تھے یہ سب سے بڑی فضیلت ہے ابھی اسلام نہیں آیا اسلام آنے کے بعد احکامات آئیں گے اس کے بعد اس پر عمل ہوگا پھر باقی چیزیں آئیں گی اس سے پہلے کی بات ہے وہ جو فطری طور پر ایک شخص کے اندر استعداد ہوتی ہے فطری طور پر ایک شخص میں نیکی اور سلامت تباہ ہوتی ہے تو ادھر سے ان کا آغاز ہے اور پھر سب سے پہلے اسلام لا کر اور ہر اہم ترین موقع کے اوپر سب سے پہلے تصدیق کر کے اور ہر مشکل موقع پر آپ کے ساتھ کھڑے ہو کر جانثاری اور آپ کے اوپر اپنی جان لٹانے کے جذبات کا اظہار کر کے سید نہ بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی اس فضیلت کو مستقل قائم رکھا ورنہ اسلام لانے کی ترتیب اور فضیلت کی ترتیب یہ ایک نہیں ہے ضروری ایسا نہیں ہوا کہ چونکہ جس طرح مسلمانوں کا اس پر اجماع ہے کہ انبیاء کے بعد سب سے افضل اب ابکر صدیق ہیں تو یہ بات ایمان اسلام لانے کی ترتیب بھی یہی ہے یہ ٹھیک ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلے مرد خدیج القبرا تو خاتون تھی نا پہلے مرد جو ایمان لائے وہ بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نہیں تھے لیکن اب بکر کے بعد سب سے افضل عمر ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ مگر ایمان لانے میں عمر کا نمبر دوسرا نہیں ہے بلکہ بعض روایات سے پتہ چلتا ہے کہ ان کا نمبر چالیسواں ہے ان سے پہلے انتالیس لوگ اور ایمان لا چکے ہیں لیکن لیکن عمرِ فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گویا کہ اپنے آپ کو اس سطح تک پہنچا دیا اسی طرح عثمان غنی ہیں علی مرتضی ہیں یا عشرہ مبشرہ ہیں ویسے ایمان تو عشرہ مبشرہ میں سے بیشتر لوگ بہت جلدی لائے ہیں بالکل ہی ابتداء میں لائے ہیں لیکن یہ کہنا مشکل ہوگا کہ پہلے دس لوگ وہی تھے تو اب صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ نرالہ امتیاز اور اعزاز حاصل ہے کہ ایک طرف تو وہ اسلام لانے میں یعنی ایک طرف تو اسلام سے پہلے رسول اللہ کے سب سے قریبی لوگوں میں سے اسلام کی آمد سے پہلے نبوت ملنے سے پہلے آپ کی ابتدائی چالیس سال کی زندگی میں بھی آپ کے قریب ترین رفیق یہی ہیں پھر اس رفاقت کا خیال رکھا حالانکہ ان رفقا میں جو قریب ترین ہیں اسلام لانے سے پہلے اس میں کچھ نام اور بھی ہیں کچھ لوگ اور بھی ہیں لیکن ان کے اسلام لانے میں بہت تاخیر ہوئی ان سے جیسا کہ حکیم ابن حضام ہے یہ بھی حضور کے دوستوں میں سے تھے. اور حضر خدیجہ القبرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھتیجے تھے اور انتہائی شریف النفس انسان تھے بڑے اچھے آدمی تھے مگر اسلام لانے میں اتنی تاخیر ہوئی کہ وہ فتح مکہ کے موقع پر جا کر ایمان لے کر آئیں تو ظاہر بات ہے کہ پر فضیلت کے میدان میں بھی انسان پیچھے رہ جاتا ورنہ ان کی اگر رسول اللہ کے قریبی دوستوں میں دیکھا جائے اسلام آنے سے پہلے نبوت ملنے سے پہلے تو بگر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد حقیب الحضام کا نام ملتا ہے اور حضور کے ساتھ ان کو تعلق قائم رہا اسلام نہیں لائے لیکن حضور کے ساتھ تعلق قائم رہا حدیے تحفے بھی بھیجتے رہتے تھے اور تھے بھی بڑے بردبار اور بڑے سنجیدہ سے آدمی تھے شیب ابھی طالب میں مدد بھی کرتے رہے اپنی پھوپھی کی چونکہ ان کے بھتیجے تھے تو ان کے پاس کچھ بھجواتے بھی رہے اور پھر ان خوش نصیبوں میں سے بھی ہیں فتح مکہ ہی کے موقع پر اسلام لائے جب لشکر آ تھا مکہ کے دروازے پر یہ بھی حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ نکلے تھے باہر اس کو دیکھنے کے لیے تو پھر حضور نے ان کی بھی دلداری کرتے ہوئے ان کے گھر کو بھی دار قرار دیا تھا جیسے کہ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ کے گھر کو ان کا گھر ابو سفیان کا گھر مکہ کی ایک طرف تھا ایک جانب تھا اور حکیم حضام کا گھر دوسری جانب تھا تو دونوں کے گھروں کو دارالمن قرار دیا تھا امان کی جگہ قرار دیا تھا بیت اللہ کے علاوہ تو پھر وکت صدیق رضی اللہ تعالیٰ کا یہ امتیاز برقرار رہتا ہے پوری مکہ کی زندگی میں رفیق خاص ہے ہر موقع کے اوپر ساتھ پھر یہ امتیاز برقرار رہتا ہے ہجرت کے موقع پر ہجرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیاست کے بعد سب سے بڑا واقعہ ہجرت اسی لیے مسلمانوں کا کیلنڈر ہجری ہے اور جس وقت سیدہ عمر فاروق رضی اللہ تعالی نے تو اس کو بعثت سے بھی زیادہ بڑی چیز سمجھا ورنہ اس وقت ایک مشورہ یہ آیا تھا کہ کیلنڈر حضور کی بیاست کی تاریخ سے شروع کیا جائے اور دوسرا مشورہ یہ تھا کہ حضور کی پیدائش سے شروع کیا جائے ایک مشورہ یہ تھا کہ ہجرت سے شروع کیا جائے تو صحابہ کا اجماع اس پر وہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سرکردگی کے اندر کہ ہجرت سے اس کو شروع کیا جائے اس ہجرت میں بھی سیدنا نہ ہو صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رفیق وہی اکیلے ہی ساتھ ہیں باقی جو لوگ ساتھ ہیں جیسے غلام کوئی ساتھ ہے یا کوئی اور ساتھ ہے وہ لاجسٹکس ہیں ترس وہ انتظام و انسرام ہے رفاقت کے لیے مصاحبت کے لیے اور آپ کو بحفاظت مدینہ منورہ پہنچانے کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو انتخاب ہوا ہے وہ بغیر صدیق رضی اللہ تعالیٰ ان کا ہوا ہے حضور نے اپنی اپنی امانتیں علی کرم اللہ وجہ کے حوالے کی اور اللہ نے اپنی امانت ابو بکر کے حوالے کی تو یہ تیسری چوتھی بڑی چیز ہے پانچویں چیز مدینہ منورہ میں آپ کے آپ کی رفاقتیں ہیں ہجرت کے بعد کی اور اس موقعے کے اوپر بھی بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تمام میدانوں میں اور ہر ہر موقع کے اوپر آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شانہ بشانہ نظر آئیں گے اور اس کے بعد پھر دو بڑے امور ہیں جو انبیاء اپنی زندگی میں اس کی نیابت جو انبیاء خود ہی اس کی امامت کرتے ہیں دو بڑے امور ایک حج ہے اور ایک نماز ہے امیر حج نبی خود ہوتا اور نماز کی امامت بھی نبی کرتا ہے ہمارے ہاں تو یہ امامت کا منصب ویسا نہیں رہا جیسا ہونا چاہیے تھا لیکن یہ بہت بڑی چیز تھی یہ ہمیشہ مسلمان حکمرانوں کے لیے خاص رہی کہ خلفائے اسلام امیر المنین مسجدوں میں نمازوں کی امامت وہ کیا کریں گے خلافت کے زوال کا سب سے بڑا نقصان یہ ہوا ہے کہ مسجد کا ادارہ اپنی اس عظمت اور اپنے اس مقام سے نیچے آ گیا تنخواہ اماموں کا زمانہ آ گیا محلے کے لوگ دس دس روپے جمع کر کے امام کو تنخواہ دیتے اور پھر اس کو اپنا ملازم بھی سمجھتے اسی وجہ سے اس یہ منصب بے توقیر ہو گیا اور جب یہ منصب بے توقیر ہوا تو اس ادارے کی جو مسجد سے جو کام اور جو خیر چل رہی تھی وہ بھی ختم ہو گئی ہمارے ہاں تو میں اپنے ہاں کی بات نہیں کر رہا اللہ کا فضل ہے ہمارے ہاں یہ ماحول بالکل بھی نہیں ہے ویسے عام مساجد کی بات کر رہا ہوں چار پانچ بوڑھے جن کو نہ دین کا پتہ نہ دنیا کا صحیح پتہ وہ مسجدی کمیٹی میں ہوتے اور وہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ امام ہمارا ملازم ہے ایسے ایسے لوگ ہیں میں حیران ہوتا ہوں میں مسجدوں کی کارگزاریاں سنتا ہوں میں تو حیرت سے ڈوب جاتا ہوں کراچی میں ہم تھے تو کسی نے کہا کہ ایک امام صاحب کا مسئلہ آیا پتہ نہیں بیچ میں بات آ بات ادھر ادھر نہ ہو جائے کہنے لگے کہ وہ امام صاحب کو کمیٹی والوں نے کہا ہے کہ آپ ویسے بھی فارغ ہوتے ہیں فجر پڑھا کے زور تک آپ کا کام کوئی نہیں ہوتا تو کم سے کم ہمارے گھروں کی سبزیاں ہی لے آیا کریں جا کر کہ یہ کام کر دیا کریں تو یہ تو بے توقیر ہو گیا ادارہ مسجد کا ادارہ اس لیے کہ یہ تھی اصل جگہ تھی حکمراں یہ مسلّ تھا حکمران کے لیے کہ یہ امیر المومنین کے اصل جو بڑی جامع مسجد ہوگی شہر کی وہاں امیر المومنین مسلمانوں کا حکمران خود جمعہ پڑھائے گا خود نمازیں پڑھائے گا خود فجر کی نماز پڑھائے گا اور مسجد ہی اس سے ملنے کی سب سے بہترین جگہ ہوگی اب ہمارے حکمرانوں کا مسجدوں سے کیا تعلق رہ گیا آپ خود جانتے ہیں رہی صحیح کثر اس کرونا نے پوری کر دی ویسے پورے مسلمانوں کے تعلق کی اور امہ بیچاروں کی چونکہ کوئی کوئی ادارہ نہیں رہا جو امام مسجد یا کہیں کہ علماء کی معیشت کا کفیل ہو تو ظاہر بات ہے مسلمانوں نے اپنے طور پر مسجدیں بنائی اپنے طور پر چلا رہے ہیں اس کو اس میں امام کا جو منصب ہے وہ یہ نہیں ہے کہ وہ کسی کی پرواہ کرے گا دین کے معاملات کے اندر بالکل یہ امام کے منصب کے خلاف ہے کہ وہ کسی کے ماتھے کو دیکھے گا کہ کون کیا سوچ رہا ہے کون کیا کہتا ہے کس کے دل بالکل اس کو لا یہ خوف نہ لا کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ کیے بغیر اس منصب کے اوپر جس بات کو قرآن و سنت کی روشنی میں درست سمجھتا ہے اسی کو کرنا چاہیے چاہے اس سے کسی کو جتنی بھی تکلیف ہو کسی کے لیے وہ کتنی مشکل کیوں نہ سننا یہ اس منصب کا حق ہے چاہے حکمرانوں کے اوپر شاخ گزرے چاہے اشرافیہ کے اوپر جو الیٹ کلاس ہوتی ہے اس کے اوپر شاخ گزرے اگر جس دور میں اس جگہ سے بھی حق کا گلا گھونٹ دیا گیا اور صحیح بات یہاں سے نہ گئی تو پھر یہ معاشرے میں ایک ایسا بگاڑ اور فساد پیدا ہوگا اور حق و باطل کے معیارات ایسے خلط ملت ہو جائیں گے کہ پھر کسی کے ٹھیک کرنے سے ٹھیک نہیں ہوں گے پھر کوئی جگہ نہیں رہ جائے گی اس کے بعد کون سی جگہ رہ جائے گی آپ بتائیں اور کون سا ادارہ رہ جائے گا کون سا مسلمانوں کی زندگی میں ایسا کون سے جگہ ہے جہاں سے اللہ اور اس کے رسول کی آواز مسجد سے زیادہ بلند آواز میں اونچی ہو سکے اس سے زیادہ اونچی آواز میں کہی جا سکے تو ایک ہماری معاشرتی زوال کی ایک وجہ مسجد کے ادارے کا فعال نہ ہونا ہے صحیح معنوں میں فعال نہ ہو جس طرح اس کو ہونا چاہیے مسجد صرف نمازوں کے لیے نہیں ہے آج کل لوگ مسجدوں میں خرچے زیادہ کر لیتے ہیں پھر اس کو بند رکھتے ہیں کیونکہ وہ خرچہ جو کیا ہوا ہے مسجد کے اوپر ایسے خرچے کا فائدہ کیا جس کے نتیجے میں مسجد کو بند کرنے کی نوبت آئے نہ لگائیں ایسی مسجد میں وہ ساری چیزیں جس کے چوری ہونے کا خدشہ ہوتا اور مسجد مسلمانوں کے تعلیم و تعلوم کے کاموں کے لیے ہر جگہ چوبیس گھنٹے کھلی رہنی چاہیے سارا دن اس کے اندر تعلیم و تعلم کے کام ہونے چاہیے پڑھنے پڑھانے کا کام ہو ذکر از کے کام ہو اللہ کی طرف لوگوں کو بلایا جا رہا ہو جو جس وقت فارغ ہو اس کے لیے کوئی نہ کوئی بندوبست مساجد میں ہونا چاہیے کہ وہ آئے اور دین پڑے اسی لیے بنتے ہیں یہ ادارے اس کا مقصد ہی یہ ہوتا ہے لیکن اب وہ جناب عالی اس میں فالوس لگا ہوا ہے اتنے ہزار کا اور باقی چوریاں ہوتی تو ہیں لوگ تو مسجد کی ٹوٹیاں بھی نہیں چھوڑتے آپ کبھی بھی پتہ کر لیں کسی مسجد میں جا کر ٹوٹیاں بھی لوگ نہیں چھو... وہ جو لوگ کھول کر لے جائیں گے لیکن اس سب کے باوجود اس ادارے کو تمام مشکلات کے باوجود مسلمانوں کی زندگی میں اس کی فعالیت یعنی فعالیت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس سے خیر کا ہر وقت پھیلنا کسی نہ کسی شکل تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں اگر حج کی اور مسلح کی نیابت اپنے علاوہ کسی ایک شخص کو دی ہے تو او بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ علی نو ہجری کا حج بھی ہے تو بکر نے کرایا امیر حج کی حیثیت سے پھر دس ہجری کا حج حضور نے خود کرایا اور مسلح پر بھی حضور کی زندگی اور آپ کی حیات کے اندر اگر سترہ یا بیس نمازیں پڑھائی ہیں تو بکس صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے پڑھائی آپ کی آخری خصوصیت سمجھیں جس کے بعد تمام فضائل کا احاطہ ہو جاتا ہے وہ یہ کہ جیسے کہ غار میں اللہ نے ساتھ کیا تو مزار میں بھی ساتھ کر دی اور آج بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں ان کے سب سے قریب سعید بکس صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آرام فرما ہے اور پوری دنیا سے جب مسلمان کھچ کھچ کر روز رسول پر پہنچتے ہیں اور السلات والسلام السلام کا یا رسول اللہ کہتے ہیں جالیوں کے سامنے تو اس کے بعد کہتے ہیں کہ السلام علیہ یا امیر المین یا اب بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ دوسرا سلام ان کو پیش کرتے ہیں پوری امت اب جو حضور کا نام لیوا ہے جو حضور کے پاس حاضر ہوتا ہے گویا اللہ تعالیٰ نے وہ بکر کو اور اس کے بعد سعیدہ عمر کو ان کی جو ترتیب ہے لیٹنے کی قبر میں سیرتی کتابوں میں وہ پوزیشنز باقاعدہ ڈرا کر کے لکھی گئی ہیں کہ یہ تینوں حضرات کس طریقے کے ساتھ آرام فرمائے ہو جنے میں تو سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے اور آپ کا روح انور قبلے کی طرف ہے آپ کے پھر دائیں طرف اس دوسری طرف یعنی قبلے کی طرف دوسری جانب آپ کے پاؤں کے قریب تھوڑا سا اس سے اوپر ابو بکر صدیق کا سر ہے اور ادھر ابو بکر لیٹے ہوئے ہیں اور وہ بگر کا جہاں پر پاؤں ہے اس سے تھوڑا سا اوپر عمر فاروق کا سر ہے اور وہ یوں اس طرح ایک یہ تین قطاروں کے اندر یہ تین حضرات جو ہیں یہ آرام فرمائیں یہ وہ فضیلت ہے جو قیامت تک اس روزے پر اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مرقد منور پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے جن رحمتوں کی برسات ہے حضرات شیخین میں نبی کریم کے ساتھ شریک ہے خود آپ سوچیں کہ حضور کے روزے پر انوارات کا علم ہوگا کیا آسمانوں سے جو تانتا بندھا ہوا ہوگا انوارات کا اور اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا وہ جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سید المرسلین اور خاتم الانبیاء پر ہیں وہاں ان دونوں یاروں پر بھی ہیں جنہوں نے ساری زندگی حضور کے ساتھ وفاداری کا تعلق نبھایا ہے آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ موقعوں پر خود آپ کے کچھ فضائل بیان کیے اور کچھ موقعوں پر اللہ تعالیٰ نے آسمان سے آیت نازل کی سیرت نگاروں نے ایک واقعہ لکھا ہے کہ مدینہ منفرہ میں یہودیوں کا ایک مدرسہ تھا جہاں یہودی پڑھتے پڑھاتے تھے تورات وغیرہ ادھر ایک یہودی عالم تھا جس کا نام فنحاس تھا تو ایک دن اب بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے گئے کہ میں اس کو دعوت دیتا ہوں اسلام کی تو آپ نے ان سے کہا کہ فنحاس اللہ سے ڈرو اور تم جانتے ہو اچھی طرح جانتے ہو کیونکہ تم اہل کتاب ہو تو انجیل تمہارے پاس ہے اچھی طرح جانتے ہو کہ یہ نبی برحق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں وہ ساری علامتیں مکمل ہیں جو آخری نبی کے بارے میں آئی ہیں اور جو تمہاری کتابوں میں لکھی ہوئیں تو اس فنحاس نے بڑی ہی گستاخانہ گفتگو کی اور حضور کے بارے میں نہیں اللہ جل شاہ کے بارے میں تو اس نے کہا کہ تمہارا نبی کہتا ہے کہ اللہ غنی ہے یعنی بے نیاز ہے دینے والا ہے اور ہم فقیر ہیں ہمیں تو ایسے لگتا ہے جیسے اللہ فقیر ہے اور ہم غنی ہیں اور کہا کہ اللہ ہمیں اپنا محتاج لگتا ہے ہمیں تو اپنا آپ اللہ کا محتاج نہیں لگتا کیونکہ وہ ہم سے مانگتا ہے قرضے وہ ہم سے مانگ رہا ہے تمہارے نبی پر جو قرآن اترا ہے اس میں کہہ رہا ہے کہ قرضے دو وہ جو قرآن کی آیتیں ہیں نا کہ جو لوگ اللہ پاک کو قرضہ دیتے ہیں جو خرچ اللہ کے رستے میں اللہ کی مخلوق پر اس پر اعتراض کر رہا تھا کہتے ہیں قرض مانگنے والا تو محتاج ہوتا ہے قرض دینے والا غنی ہوتا ہے تو قرض اللہ مانگ رہا ہے اور ہم سے مانگ رہا ہے تو اس کا مطلب تو یہ ہے کہ ہم غنی اور اللہ محتاج ہے اور کہا کہ ہم اللہ کے آگے اتنی زاری نہیں کرتے جتنی وہ ہمارے یہاں زاریاں کروا رہا ہے کہ ایمان لے آؤ ایمان لے آؤ ایمان لے آؤ سعید صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ تو دعوت دے رہے تھے شدید غصہ ہے اللہ تعالیٰ کی اس کھلی ہوئی توہین کے اوپر تو آپ نے ایک زوردار ضرب اس یہودی کے منہ پر لگائی معاہدہ تھا ان کے ساتھ کہ آپس میں مار پیٹ نہیں کی جائے گی تو اور فرمایا کہ مارا تو صحیح ہے تو بکر نے وہ جو بے قابو ہو کر ایک زوردار اس کے منہ پر مارا اور کہا کہ خدا کی قسم اگر رسول اللہ نے تم لوگوں کے ساتھ معاہدہ نہ کیا ہوا ہوتا امن کا تو آج میں تیری گردن اڑا دیتا یعنی حضور کے معاہدے کی پاسداری کا خیال تھا فہاس اپنا سوجا و منہ لے کر حضور کی خدمت میں چلا گیا اور کہا دیکھیں آپ کے ساتھی نے میرے ساتھ کیا کیا ہے حضور نے اب بکر رضی اللہ تعالیٰ سے پوچھا کہ اوبکر تم نے کیا کیا تو اوبکر نے کہا رسول اللہ اس نے جو کہا ہے اگر میں وہ بتاؤں تو بکر صدیق نے وہ جملے دہرا دیے جو فحاظ نے کہے تھے یہودی ہودی ہوتا ہے انکاری ہو گیا کہتا ہے میں نے سرے سے کہا ہی نہیں جو بکر کہہ رہے گواہ کوئی موجود نہیں قبل اس سے کہ حضور کچھ اور اشاد فرماتے جبرعیل امین آئے تھے لیکن ایسے لوگ لقت سمی اللہ قول الدین فقیر اللہ نے سن لی اس کی وہ بات اس شخص کی بات اللہ نے سن لی جس نے کہا ہے کہ اللہ فقیر اور ہم غنی ہیں سنک تو وہ اللہ نے کہا ہم نے لکھ لیا اپنے پاس اس بات کو وقت اور صرف اتنا نہیں وہ قتل امبیا بغیر حق ان کا نبیوں کو اس قوم نے نبیوں کو جو بغیر حق کے قتل کیا وہ بھی ہم نے لکھ لیا ہے وہ نقول روق و وہ دن آنے والا ہے جب ہم ان سے کہیں گے کہ اب جہنم کی آگ چکھو جہنم کا عذاب چکھو تو یہ اللہ سے اللہ کا حضرت, حضرت بغر صدیق کے ساتھ معاملہ تھا کہ اگر یہودی انکاری ہو گیا تو جبریل امین اتر آئے اور انہوں نے بتایا کہ حضور کا حضور کا رفیق جھوٹ نہیں بول سکتا اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رازوں کے ایسے امین تھے کہ خود اپنے صحابہ کے درمیان بھی اور صحابہ بھی کیسے لوگ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بعد میں ام المؤمنین بنی عمر فاروق کی صاحبزادی تھیں ان کے شوہر بدر میں شہید ہو گئے عمر فاروق کو بیٹی کے دوسرے نکاح کی فکر ہوئی تو عثمان غنی سے پہلے بات کی کیونکہ بدر ہی کے موقع پر آپ کو یاد ہوگا کہ جب مسلمان بدر سے واپس آ رہے تھے تو مدینہ کے مسلمان حضرت سیدہ ام کلثوم کی قبر کے اوپر مٹی ڈال رہے تھے رقیہ کی قبر پر ام کلثوم رقیہ کی قبر پہلی حساب زادی جو تھی تو وہ کہ کہ عثمان کی اہلیہ کا انتقال ہوا تھا اور حضرت حفصہ کے شوہر کا انتقال ہوا تھا تو عمر نے عثمان سے کہا کہ اگر آپ چاہیں تو حفصہ سے نکاح کر لیں تو انہوں نے کہا کہ مجھے سوچنے کی مہلت دیجیے اور پھر انہوں نے حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا تو حضرت بکر صدیق خاموش ہو گئے کوئی جواب نہیں دی عمر کہتے ہیں کہ مجھے ایک اور موقع پر فرمایا کہ مجھے عثمان کے عثمان کا جواب تھا میں سوچتا ہوں وہ ایک طرح سے انکار تھا میں سمجھ گیا تھا میں سوچتا ہوں کہ مطلب یہ ہے کہ ان کا ارادہ نہیں ہے کہا کہ مجھے عثمان کے انکار سے اتنا دکھ نہیں ہوا جتنا وہ بکر کی خاموشی سے ہوا تعلق کی بات ہوتی ہے ان سے امید زیادہ تھی کہ ان کی خاموشی سے مجھے ہوا تو کہا کہ بھی چند دن نہیں گزرے تھے پہ میں حضور کے پاس آیا تو میں نے حضور سے کہا کہ میں نے افسا کے لیے عثمان سے کہا تو عثمان نے تو مجھے کچھ ایسا جواب دیا تو حضور نے کہا کہ اللہ تعالی عثمان کو حفصہ سے زیادہ بہتر بیوی دے دے گا اور حفصہ کو عثمان سے بہتر شوہر دے دے گا ابھی بات سمجھے نہیں ہوں گے میرا اندازہ ہے اس وقت یعنی ایسی جی عجیب بات حضور نے ارشاد فرمائی کہا کہ عثمان کو حفصہ سے اچھی بیوی مل جائے گی اور حفصہ کو عثمان سے اچھا شوہر مل جائے گا مطلب یہ تھا کہ عثمان کو میں اپنی بیٹی دے دوں گا تو حضور کی بیٹی حفصہ سے افضل ہے اور حفصہ کو رسول اللہ مل جائیں گے رسول اللہ عثمان سے افضل ہے تو جب یہ حضور کا پیغام آیا ابو بکر حضرت عمر کے دل سے ظاہر ہے کہ وہ عثمان کی خاموشی کا اور ابو بکر کے ابوبکر کی خاموشی کے اور عثمان کے جواب کا جو اثر تھا وہ بالکل ختم ہو گیا تو ایک دن ابو بکر نے عثمان سے حضرت عمر سے کہا کہ عمر تمہیں شاید میری وہ خاموشی بری لگی ہوگی پتا ہوتا ہے دوست کے مزاج کا اندازہ ہو جاتا ہے کہا شاید میری وہ, خوا... وہ جواب نہیں دیا تھا تو تمہیں شاید اچھا نہ لگا ہو اصل میں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے حفصہ کے بارے میں ارادہ سنا تھا لیکن چونکہ رسول اللہ نے میرے علاوہ کسی اور سے اظہار نہیں فرمایا تھا اس لیے میں نے حضور کے راز کی حفاظت کرتے ہوئے تمہیں یہ بات نہیں بتائی تھی کہا چونکہ کہ حضور اس مجھ سے ہی ذکر کیا تھا تو میں نے کہا جب حضور مناسب سمجھیں گے تم سے خود ذکر کریں گے اگر ابھی تک تم سے ذکر نہیں کیا تو میں نہ کروں اس درجے کے رازدان تھے کہ حضور کی بات عمر فاروق کو بھی نہیں بتائی کیسے اللہ جل شاہوں نے لوگ چنے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت کے لیے ایک دن تشریف لائے ایک دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما رہے تھے مسجد میں فرمایا کہ منجر خلا ينظر اللہ الہی یا جو شخص اپنے پائنچے ٹخنوں سے نیچے رکھتا ہے قیامت کے دن اللہ پاک اس کی طرف نظر نہیں فرمائیں گے او مغرب صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تڑپ گئے حدیث سن کر فورن کھڑے ہوئے اور کہا کیا کہ رسول اللہ میں پوری کوشش کرتا ہوں مگر میرا اظہار میری دھوتی کبھی کبھی نیچے سرک جاتی ہے وہ جب انسان کا تھوڑا سا بھی پیٹ نکل آئے ظاہر ان کی عمر بھی زیادہ تھی اس عمر میں کچھ نہ کچھ کمر اور سینہ اور پیٹ بالکل برابر تو نہیں ہوتا تو کہا کہ کبھی کبھی ڈھلک جاتا ہے نیچے میں کوشش پوری کرتا ہوں کہ اوپر رہے لیکن یہ جسمانی ساخت والے لوگ جانتے ہیں کہ اگر تھوڑا سا بھی پیٹ باہر ہو تو پھر اس کو ٹکانا وہاں پر مشکل ہوتا ہے ڈھل جاتا ہے نیچے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لستا تسن ازالی کا خیال کا بغیر تو کبھی تکبر کے خیال سے ایسا نہیں کر سکتا ان کی دلی حضور نے ان کی صفائی پیش کی ہے کہ اگر کوئی اور کرے تو اس پر تکبر کا شائبہ ہوگا بغیر تیرے اندر تکبر نہیں ہو سکتا اگر تیرے پائنچے نیچے ڈھلک لی جائیں تو کیونکہ اس کی بہر البنیاد جو ہے وہ یہی ہے کہ اس سے کبر ثابت ہوتا ہے اور باقی اگر کبر نہ ہو تو انسان کو اٹھانے میں حرج کیا ہے یعنی پائنچا اوپر کرنے میں مسئلہ کیا ہے مسئلہ اسی لیے <سلام> پیش آتا ہے کہ اس کو انسان یہ سمجھتا ہے کہ اس سے اس کی تھوڑی سی اللہ معاف کرے جیسے گریس خراب ہوتی ہے ہو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بے تکلفیوں کا بھی اپنا ہی ایک عالم تھا ایک دن تشریف لائے تو اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور سے اونچی آوازیں بات کر رہی تھیں حضور نے دیکھیں بیویوں کے ساتھ معاملہ نبی کا اسی طرح ایک جیسے وہ نبی ہے ایسے ہی وہ ایک شوہر بھی ہوتا ہے اور میاں بیوی کے درمیان ایک خاص قسم کی بے تکلفی ہوتی ہے جس میں اس بات کی گنجائش ہوتی ہے کبھی کبھار دو چار جملوں کا آپس میں تبادلہ ہوتا رہتا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ازواج متحرات پر اس حوالے سے کبھی کوئی ایسی پابندی نہیں لگائی جو فطرت انسانی کے خلاف پھر تو میاں بیوی بی والا رشتہ نہ ہوا اگر وہ جس طرح جو فطری چیزیں ہیں اس کو بھی اگر رستہ نہ دیا جائے تو بغیر صدیق گھر میں داخل ہوئے تو یہ منظر دیکھا تو ایک دم آگے بڑھے اور ہاتھ اٹھایا حضرت عائشہ کو مارنے کے لیے بیٹی کو اور کہا کہ حضور کے سامنے تم بولتی ہو تو حضور نے آگے بڑھ کے بکر کا ہاتھ روک دیا اور تو بکر گھر سے باہر چلے گئے تو حضور نے عائشہ سے کہا دیکھو تمہیں بچا لیا میں نے تمہارے باپ سے تو دو تین دن کے بعد اب بکر پھر گھر میں آئے تو دونوں بڑے خوشگوار موڈ کے اندر بیٹھے ہوئے تھے تو بکر نے کہا کہ مجھے اپنی صلاح میں بھی شریک کریں جیسے اپنی جنگ میں شریک کیا تھا تو حضور نے کہا کہ ہاں ہماری صلاح کے اندر بھی شریک تو ہماری صلہ کے اندر بھی آپ کی شرکت ہے تو یہ ان کی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک خاص قسم کی بے تکلفی کہنے گھر کی بات ایک واقعہ ربیہ اسلمی نے بیان کیا بنو اسلم کے تھے سیدنا نہ ربیع رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں اس سے آپ صحابہ کی زندگی کی فطری چیزوں کو دیکھیں کہتے ہیں حضور نے زمین کا ایک ٹکڑا مجھے عطا کیا ایک ٹکڑا اب بکر صدیق کو عطا کیا ہمارے دونوں کی زمینیں جڑی ہوئی تھیں آپس میں حضور کے تحفے تھے دونوں کو کہتے ہیں اس زمین جہاں پر باؤنڈری مل رہی تھی ہم دونوں کی زمینوں کی حضور کے اس تحفے اور عنایت کی اس باؤنڈری کے اوپر کھجور کا ایک درخت تھا جس پہ پھل لگا ہوا تھا اس پہ ہمارا اختلاف ہو گیا کہ میری زمین پر ہے یا تمہاری زمین پر میں نے کہا کہ میری زمین پر ہے اب بکر کہتے تھے تمہاری زمین پر ہے حد پر بنا جس کو کہتے ہیں اس بنے پر اختلاف ہو گیا تو کہتے ہیں اس اختلاف کے دوران حضرت اب بکر صدیق کی زبان سے میرے اوپر میرے بادشاہ میں اصرار کر رہا تھا کہ میرا ہے تو بکر نے مجھے ایک سخت بات کہہ دی تو کہا جیسے ہی سخت بات کہی تم کو خیال آیا کہ بات غلط ہو گئی تو مجھ سے کہا کہ بدلہ لے رہو تم بھی مجھے یہی کہہ دو جو میں نے تمہیں کہا ہے میں نے کہا میں نہیں کہوں گا تو پھر صدیق پریشان ہو گئی اسے تو معاملہ آخرت پہ ڈال دی تو نے کہا تم کہو کہا میں نہیں کہوں گا کہتے ہیں کہ اگر نہیں کہو گے تو میں حضور سے مدد طلب کروں گا اور بھیا نے کہا ٹھیک حضور کی طرف چل دی کہتے ہیں میرے قبیلے کچھ لوگ آ گئے سامنے برو اسلم کے مجھ سے کہا نہیں کہ عجیب ہیں یہ صاحب بری بات بھی غلط کہی ہے اور حضور کو بھی جا رہے ہیں حضور کے پاس بھی جا رہے ہیں تو وہ میرے میں چونکہ وہ حضور کے پاس جا رہے تھے تو میں بھی ان کے ساتھ پیچھے پیچھے حضور کی طرف چل دیا تو میرے قبیلے کے لوگ بھی ساتھ ہونے لگے جو آگے جنہوں نے دیکھ لیا معاملہ میں نے ان سے کہا تم لوگ یہیں پر رکو جانتے ہو یہ کون ہے یہ غار یار غار ہیں اور کہا کہ یہ دو شی بت المسلمین ہے یہ مسلمانوں کے نبی کے بعد سب سے بزرگ آدمی ہے. اور اگر انہوں نے مڑ کر تم لوگوں کو دیکھ لیا میرے ساتھ معاملہ تو میرا اور ان کا بات حضول کے پاس جا رہی ہے تو یہ سمجھیں گے کہ اچھا قبیلہ بھی مدد کے لیے آ گیا یہ جو تم پانچ چھ لوگ بنو اسلم کے ساتھ ہو ربیہ کے ساتھ ربیہ خود اسلمی تھے تو کہا کہ یہ غصے ہو جائیں گے کہ اتنی سی بات پر ربیہ قبیلہ بھی ساتھ لے آیا اور یہ غصے ہو گئے تو رسول اللہ غصے ہو جائیں گے اور رسول اللہ غصے ہو گئے تو پھر اللہ تعالیٰ غصہ ہو جائے گا اور اللہ غصہ ہو اللہ اور اس کا رسول اور اس کا حبیب جس پر غصہ ہو گئے تو ربیہ ہلاک ہو جائے کر رہے گا تم لوگ یہیں پر رکو یہیں سے واپس ہو جاؤ کہتے ہیں وہ بکر رضی اللہ تعالیٰ حضور کے پاس پہنچے ربیہ کہتے ہیں اور میں بھی پہنچا اور حضور کو جا کے اب بکر نے کہا کہ میں نے سو کچھ کہہ دیا اب یہ مجھے کہتا نہیں اس لیے آپ کے پاس آئیں کہ اس سے کہیں کہ مجھے کہہ دے تاکہ معاملہ دنیا میں برابر ہو جائے آخرت میں نہ جائے معاملہ تو رسول اللہ نے سر اٹھایا اب ابوکر کا بات ہوئی تو کہا کہ اب حضور کی عادت تھی دیکھیں یہ بڑی بات ہے حضور نے ابوبکر سے سنا پھر ربیہ سے کہا ربیہ تم بتاؤ کیا ہوا یہ حضور کے انصاف اور عدل کا آخری درجہ ہے کہ ایک طرف کائنات کا نبیوں کے بعد سب سے سچا آدمی ہے جس کی تائید میں آسمانوں سے قرآن بھی نازل ہوتا رہا لیکن یہاں اللہ کہ حضور کہہ رہے ہیں کہ چونکہ دوسرے فریق کی بات بھی سننی چاہیے تو حضور نے کہا بتاؤ ربیہ تمہارا بکر کا کیا معاملہ ہے اب ربیا نے وہی بات جیسے او بکر نے بتائی تھی انہوں نے بتا دی میں نہیں کہہ رہا تو حضور نے کہا کہ چلو ربیہ تم وہ بات تو نہ کہو جو او بکر نے کہی ہے تو او بکر سے یہ کہہ دو کہ او بکر اللہ تجھے بخش دے غفر اللہ کا یا ابا بکر یہ کہہ دو بکر کو تو ربیہ کہتے ہیں کہ حضور کی فرمائش اور کلمہ بھی ایسا میں کیوں نہ کہتا اسے میں نے کہا کہ غفر اللّہ کا با بکر با بکر اللہ پاک آپ کو بخش دے تو کہتا ہیں کہ بکر روتے ہوئے وہاں سے واپس چلے گئے معافی تو ہو گئی ظاہر ہے جب بخش دے کہہ دیا تو بات تو معاف ہو گئی لیکن اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ صحابہ آپس کی تمام تر ایک عام انسانی معاشرے میں رہنے کی وجہ سے واقعات ہو جائے کرتے تھے لیکن اس کو حل کیسے کرتے تھے اور رسول اللہ کا انصاف دیکھیں ساری بات کے اندر ربیہ کی زبان پر ابو بکر کی شان کے خلاف لفظ بھی نہیں آنے دیا اور ابو بکر کو بخشوا بھی دیا ربیہ سے کہا کہ ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسیح نبی کے اندر نماز کے بعد بہت سی باتیں پوچھا کرتے تھے کہ آپ خواب پوچھا کرتے تھے صاحبہ سے کس کو کیا خواب آئے آپ نے ایک موقع پر فرمایا کہ لوگ باوجو سوئیں اور پھر اچھے خواب دیکھیں پاک سوئیں پاکی کی حالت میں سوئیں باوضو اور اچھے خواب دیکھیں یہ مجھے اتنے اتنے اتنے اتنے مال سے زیادہ محبوب ہے اپنے لوگوں کے لیے کیونکہ خواب سے تائید ہوتی ہے بہت ساری چیزوں کی تو نماز کے بعد آپ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ادب روایت کرتے ہیں صاحبہ بیٹھے تھے کس کا روزہ ہے آج بگر نے کہا کہ میرا یار سر حضور نے فرمایا کہ آج تم میں سے کس نے کسی جنازے میں شرکت کی ہے اب بکر نے فرمایا کہ میں نے یا رسول اللہ فرمایا تم میں سے آج کس نے کسی مسکین کو کھانا کھلایا ہے اب بکر نے کہا کہ میں نے یا رسول اللہ حضور نے فرمایا کہ آج تم میں سے کس نے کسی مریض کی عیادت کی ہے ابو بکر نے کہا کہ میں نے یا رسول اللہ ابورانہ کہتے ہیں یہ واحد آدمی تھے ہمارے درمیان جو نے چاروں کام کیے تھے حضور نے کہا کہ جس نے یہ چاروں کام کیے اس کو اللہ ضرور جنت میں داخل کرتا ہے کہا کہ مجتمعن فی نفی الا اللہ دخل الجن یہ چیزیں جس میں جمع ہو جائیں وہ اس کو جنت میں پہنچائے بغیر چھوڑتی نہیں یعنی یہ چیزیں جمع ہو کر اس انسان کو ضرور جنت کے اندر پہنچاتی ایک چیز اور خواب ہی کہ اس سے یاد آیا کہ ایک دن ایسی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تم میں سے کس نے خواب دیکھا ایک صحابی کھڑے ہوئے انہوں نے کہا رسول اللہ میں نے خواب دیکھا پوچھا کیا خواب دیکھا تو اس نے کہا کہ آسمان سے ایک میزان تولنے کا ایک آلہ میں نے خواب میں دیکھا کہ وہ آسمان سے نیچے اتارا گیا اس کے دو پلڑے ہیں ایک پلڑے میں آپ کو رکھا گیا رسول اللہ آپ کو اور دوسرے پلڑے میں وہ بکر کو رکھا گیا اور تولا گیا تو آپ زیادہ بزنیت تھے وہ بکر سے اس کے بعد پھر اسی اسی میزان کے اندر ایک پلڑے کے اندر اب وہ بکر کو رکھا گیا اور دوسرے پلڑے میں عمر کو رکھا گیا او بکر زیادہ وزنی تھے رسول اللہ اور پھر اسی پلڑے کے اندر اب ایک طرف عمر کو رکھا گیا اور دوسری طرف عثمان کو رکھا گیا عمر زیادہ وزنی تھے یا رسول اللہ اس کے بعد میزان اٹھا لی گئی واپس آسمانوں کی طرف چلی گئی رابی کہتے ہیں کہ ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر تھوڑا سا ایسا اثر محسوس کیا جیسے خواب آپ کو پسند نہ آیا لیکن پھر آپ نے فرمایا کہ یہ نبوت کی خلافت کی طرف اشارہ ہے خلافت و یہ نبوت کی خلافت کی طرف اشارہ ہے پھر اللہ تعالیٰ جس کو چاہے گا ملک اور سلطنت جس ملک اور صلط جس کو چاہے گا اس کو دے گا حضور جب کوئی ایسی بات بیان کرتے تھے جس پر لوگ تعجب کرتے تھے کیسا بھی ہو سکتا ہے تو حضور فرماتے تھے کہ میرا بھی اس پر ایمان ہے اور وہ بکر عمر کا بھی اس پر ایمان ہے حالانکہ انہوں نے بھی ان سے وہ بھی مجمع میں ہی بیٹھے ہوتے تھے لیکن حضور کو ان کے ایمان کے چونکہ تھا روایت آتی ہے حدیث ابو رضی اللہ تعالی نے فرماتے ہیں کہ حضور نے فجر کی نماز پڑھائی پھر لوگ کی طرح متوجہ ہوئے تو دیکھا کہ ایک شخص گائے کو لے کر جا رہا کہا کہ انخواب کسی نے دیکھا کہ فرمایا کہ ایک شخص گائے لے کر جا رہا تو اس پر وہ سوار ہو گیا اور اس نے اس گائے کو مارا تاکہ تیز چلے گائے تو گائے نے اس کو کہا کہ ہم تو اس بار برداری کے لیے نہیں پیدا کی گئیں کھیتی باڑی کے لیے یعنی اس لیے نہیں پیدا کی گئیں ہمیں تو کھیتی کرنے کے لیے یعنی وزن ڈالنے کے لیے نہیں بلکہ کھیت محل چلانے کے لیے پیدا کیا گیا بیل ہوگا تو اس شخص نے کہا کہ جس نے یہ بات جو سامنے سن کر لوگوں میں سے کسی نے کہا کہ کیا گائے بھی بات کرتی ہے گائے بھی بول سکتی ہے تو آپ نے فرمایا کہ میں تو اس پر ایمان رکھتا ہوں اور ابو بکر اور عمر بھی رکھتے ہیں تو علماء نے لکھا کہ اس وقت دونوں وہاں موجود نہیں تھے مجمع کے اندر اور یہ بات ان کو پہلے پتہ بھی نہیں تھی یہ ان کے ایمان کی گواہی ہے جو رسول اللہ غائبانہ دے رہے ہیں کہ جو بات بھی ایسی ہوگی جس پہ رسول اللہ ایمان رکھتے ہیں اس پہ بکر اور عمر بھی ایمان رکھتے ہیں اسی طرح پھر آپ نے پھر فرمایا کہ ایک شخص اپنی بکریاں لے کے جا رہا تھا اتنے میں بھیڑیا آ کر ہم ہوا اور ایک بکری اٹھا کر لے گیا اس میں سے تو وہ شخص اس کے پیچھے گیا اور بکری چھین لی اس نے سے تو اس نے بھیڑیے نے کہا کہ آج تو تم نے اس کو بچا لیا ہے لیکن اس دن کون ہوگا بچانے والا جس دن میرے سوا وہاں پر کوئی اور چرواہا نہ ہوگا تو لوگوں نے کہا کہ سبحان اللہ کیا بھیڑیا بھی بات کرتا ہے کہ بھیڑیے نے یہ کہا تو حضور نے فرمایا کہ میں اس پر ایمان رکھتا ہوں اور ابو بکر اور عمر بھی اس پر ایمان رکھتے ہیں یہ اصل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے ایمان کی گواہی ہے اس بات کا اعتماد ہے کہ جس چیز کو میں ایمان جس چیز پر میں یقین لاتا ہوں یہ بکر عمر بھی اس پر ایمان یقین لاتے مسلمانوں کا اس بات پر اجماع ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس امت میں سب سے بڑے عالم و بوکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ جو شرف آپ کو بہت سارے حاصل ہیں اس میں سے یہ بھی ہے کہ شرف علم ہے اور صحابہ کہا کرتے تھے کیا زبردست بات ایک صحابی نے ارشاد فرمائی ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہمارے درمیان جو فضیلت ان کو حاصل ہوئی ہے وہ کوئی نمازوں اور روزوں کی کثرت کی وجہ سے نہیں ہے وہ کثرت عبادت کی وجہ سے نہیں ہے بلکہ وہ اس علم اور ایمان کی وجہ سے ہے جو ان کے قلب میں اللہ پاک نے راسخ کر دیا تھا کہ وہ اس میں زیادہ تھے سب سے علم میں زیادہ تھے اور ایمان میں سب سے زیادہ تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا اظہار اپنے خواب کے اندر فرمایا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عن کی روایت ہے فرماتے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے خواب دیکھا اور میں نے خواب دیکھا کہ مجھے دودھ سے بھرا ہوا ایک پیالہ دیا گیا دودھ خواب میں دیکھنا بڑی اچھی بات ہوتی ہے اس سے عموماً علم مراد ہوتا فرمایا میں نے سیر ہو کر اس پیالے کو پیا حضور نے فرمایا پھر اس میں سے میں نے یہ دیکھا کہ وہ جو میں نے سیر ہو کر دودھ پیا ہے اس دودھ کے پینے کے جو اثرات ہیں وہ میری رگوں کے اندر دوڑ رہے ہیں یعنی اس کی تری اور اس کی توانائی یا اس کی جو کچھ بھی آپ کہیں میری رگوں میں وہ دوڑ رہا ہے اور اتنا کچھ پینے کے باوجود سیر ہو جانے کے باوجود اس پیالے میں دودھ بچ گیا تو میں نے وہ ابو بکر کو دے دیا تو لوگوں نے فوراً جو بیٹھے تھے خود تعبیر کی اور کہا کہ یا رسول اللہ یہ علم ہے جو آپ نے ابو بکر کو عطا فرمایا اس خواب سے یہ مراد ہے تو آپ نے فرمایا کہ قد اسب تم تم لوگوں نے صحیح کہا علم مراد ہے ایسے یعنی یہ وہ خاص قسم کا علم جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضور کو پیش کیا گیا اس کا بچا ہوا حصہ حضور نے بکر کو عنایت فرما دی آخری بات یہ خواب حضور نے کسی نے دیکھا اور بکر نے تعبیر فرمائی اس کی ایک صحابی حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا کہ میں نے خواب دیکھا ہے کہ ایک بادل ہے آسمانوں کے اوپر اور اس سے گھی اور شہد ٹپک رہا ہے بادل ہے بھرا ہوا بدلی ہے اس سے گھی ٹپک رہا ہے اور شہد ٹپک رہا ہے اور ہر کوئی اپنی ہتھیلیاں پھیلائے ہوئے ہیں اور اس گھی اور شہد کو اپنی ہتھیلیوں میں لینے کی کوشش کر رہا ہے کوئی کسی کو کم مل رہا ہے کسی کو زیادہ مل رہا ہے اپنی اپنی اس کے مطابق اور پھر کہتے ہیں کہ میں نے ایک رسی دیکھی ہے جو زمین سے لے کر آسمان تک جا رہی ہے زمین سے آسمان تک کی رسی ہے اور میں نے آپ کو دیکھا کہ رسول اللہ آپ وہ رسی پکڑی اور آپ اس کے ذریعے سے آسمان پر چڑھ گئے اور پھر میں نے اس کے بعد ایک دوسرے شخص کو دیکھا اس نے بھی رسی پکڑی اور آسمان پر چلے گئے پھر میں نے ایک تیسرے شخص کو دیکھا اس نے بھی رسی پکڑی اور اوپر چڑھنے لگے اور وہ چڑھ گئے پھر ایک اور شخص کو دیکھا تو رسی کو تھاما تو رسی ٹوٹ گئی ان کے لیے پھر جوڑ دی گئی اور وہ دوبارہ سے اوپر گئے وہ بھی اوپر گئے تو سیدہ ابکر سے دیکھ بیٹھے تھے کہاں رسول اللہ میرے ماں باپ پہ قربان اگر آپ اجازت دیں تو خواب کر... میں, ب... میں بیان کروں اس کی تعبیر تو حضور نے فرمایا کہ تعبیر بیان کروں ابکر اب نے کہا کہ یہ جو بادل ہے اس سے مراد اسلام ہے اور اس سے جو گھی اور شہد ٹپک رہا ہے اس سے مراد قرآن ہے اور یہ جو ہر شخص اس کو اپنی ہتھیلیوں میں اپنی حیثیت کے بقدر لے رہا ہے یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے کسی کو زیادہ قرآن دیتا ہے کسی کو کم دیتا ہے کسی کو زیادہ علم دیتا ہے کسی کو کم دیتا ہے ہر ایک کو اس کی دیرہ اللہ رہا کوئی کم اور کوئی زیادہ یہ رسی جو زمین سے لے کر آسمان تک گئی ہوئی ہے یہ حق ہے حق کی رسی ہے جس پر آپ قائم ہیں رسول اللہ آپ نے اس کو تھاما ہوا آپ نے اس کو پکڑ لیا حق کی رسی کو اللہ نے اس کی ذریعے سے آپ کو آسمانوں تک کی بلندیاں تا فرما دی آپ کے بعد پھر جو اس کو پکڑے گا دوسرے شخص نے پکڑا اس کو بھی اللہ نے آسمانوں کی بلندیاں دے دی پھر تیسرے نے پکڑا اس کو بھی بلندیاں دے دی چوتھے نے پکڑا تو کوئی مسئلہ ہوا کوئی حادثہ ہوا رسی ٹوٹ گئی اللہ پاک نے اس کے لیے اس کو پھر جوڑ دیا اور پھر وہ بھی آسمان کی بلندیوں کے اوپر پہنچ گیا تو پھر کہا کہ میرے ماں باپ آپ پر قربان یا رسول اللہ مجھے بتائیں میں نے تعبیر صحیح بیان کی غلط بیان کی آپ نے فرمایا کہ کچھ صحیح بیان کی کچھ غلطی ہوئی اس میں تو اب نے فرمایا کہ خدا کی قسم آپ ضرور بیان فرمائیں کہ مجھ سے کیا غلطی ہوئی اس آپ نے اب سے بکر قسم مت کھا یہ معروف روایت ہے بخاری شریف کتاب التعبیر تعبیر کے اندر آخری خوابی کی بات چل رہی ہے تو اماں عائشہ نے خواب دیکھا تھا اور اب صدیق سے اس کی تعبیر پوچھی تھی کیونکہ تعبیر کے بڑے ماہر تھے میں نے بتایا تھا آپ کو پہلے بھی کہ خواب کی تعبیر کے لیے سچا ہونا ضروری ہے جتنا بندہ سچا ہوگا اس کی تعبیر صحیح ہوتی ہے جھوٹا آدمی خواب کی تعبیر نہیں کر سکتا اسی لیے قید خانے کے اندر یوسف سے بھی تعبیر جب پوچھی تھی قیدیوں نے تو کہا تھا کہ ائی یو حسدیق و افطنافی سب ابقرات سیمارن اے سچوں کے سچے ہمیں خواب کی تعبیر بتائی ہے ائی یو کہہ کر مخاطب کیا یوسف علیہ السلام کو اور میں نے اس دن آپ کو بتایا تھا کہ خالد ابن ولید نے مکہ میں خواب دیکھا تھا اور کہنے لگے کہ میں نے سوچا کہ مدینہ جاؤں گا اور ابو بکر سے تعبیر پوچھوں گا اس کی اسلام بھی نہیں لائے تھے انہوں نے ان کو پتہ تھا کہ اس سے زیادہ سچا کوئی اور نہیں تو عائشہ کہتی میں نے خواب دیکھا کہ میں نے میں نے خواب دیکھا کہ میرے ہجرے کے اندر اب میرے کمرے کے اندر تین چاند اتر آئیں میرے حجرے کے اندر تو فرمایا کہ میں نے اپنے ابا سے کہا کہا کہ میں نے خوابوں کے ماہر تھے میں نے کہا کہ میں نے خواب دیکھا کہ میرے حجرے میں تین چاند آئی تو کہا کہ بگر نے کہا کہ عائشہ تمہارے حجرے میں روح زمین کے سب سے افضل تین لوگ دفن ہوں گے تو ظاہر بات ہے کہ بکر صدیق کو اس وقت کیسے اندازہ ہو سکتا تھا کہ حضور کا انتقال حجرہ عائشہ میں ہوگا اور تدفین بھی وہاں ہوگی اور اس کے بعد پھر خود اب بکر کی تدفین بھی ہوگی اور عمر فاروق کی بھی ہوگی خواب کی تعبیر تھی جو سچی نکلی کہا کہ روئے زمین کے یعنی اس امت کے حضور تو خیر سب سے ہی افضل ہیں یہ دو حضرات اس امت کے افضل ترین لوگ ہیں باقی انبیاء تو ان سے افضل ہیں نے کہا کہ افضل ترین روئے زمین کے تین لوگ تمہارے حجرے کے اندر دفن ہوں گے اللہ جل شاہروں نے ویسا کیا اللہ تعالیٰ ان حضرات کی سیرت کے اوپر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے ان کے ان کے اخلاق میں سے اخلاق بھی نصیب فرمائے ان کے ایمان میں سے ایمان نصیب فرمائے وطی المن الحمد اللہ رکن